بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابو انا صلی و نسلم علی رسوله الکریم فصل اول درو شریف کے فضائل میں اس سب میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شان ہو جل جلالہ و عمنوالہ کا پاک ارشاد و حکم ہے چنانچہ قران پاک میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو فائدے حضرت شیخ نور اللہ مرقدو و لکھتے ہیں حق جلا جلالہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے نماز روزہ حج وغیرہ اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائے ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے حضرت آدم عال نبینہ علیہ سلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو یہ اعزاز صرف سعید الکون فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شاہ نوں نے صلات کی نسبت اولن اپنی طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم بھی درود بھیجو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے اور اسی غیر کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بیچتے رہتے ہیں نبی پر علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ میں مدار کے سگے کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحب روح البیان لکھتے ہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اخت صلی اللّہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے اور وہ مقام شفاعت ہے اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار اور ممنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور حضور اکت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوساف جمیلا کا تذکرہ اور تعریف یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جشاہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے عطا فرمایا ہے اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل نحو خود بھی شریک ہے و خلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا ہے عربی شعر یوسلی علی عل جل جلال بہادا بدا ل مین علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا محمد کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غائت عظمت اور غائت شرافت کی وجہ سے ہے اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم عالیہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا اور آپ کو نبی کے لفظ لفظ سے جیسا کہ اناسب ابراہیم طباعدی میں ہے اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ سلاد کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل نحو کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور ممنین کی طرف کی گئی ہے وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا علماء نے اس جگہ سلاد کے بہت سے معنی لکھے ہیں ہر جگہ جو معنی اللہ تعالی شاہ اور فرشتوں اور ممن کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلاد و نبی کا مطلب نبی کی سنا و تعظیم رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے پھر جس کی طرف یہ سلاد منسوب ہوگی اسی کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تازی مراد لی جائے گی جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر بیٹا باپ پر بھائی بھائی پر مہربان ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے اسی طرح یہاں بھی اللہ جل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجتا ہے یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا و اعزاز و اکرام کرتا ہے اور فرشتے بھی بیچتے ہیں مگر ہر ایک کی سلاد اور رحمت و تکریم اپنے شان و مرتبہ کے موافق ہوگی آگے مومنین کو حکم ہے تم بھی صلات و رحمت بھیجو سبحان و بحم ارشد اللہ الہر